سنیل ڈاک جو ہم نے گجرنگ والے والے کو رپورٹ کیا ہے گرنیٹ پھینکے انہوں نے اور یہ ٹھیک ہے کوئی ترقی ہوئی ہے کہ نہیں کیا یہ حکومت کا جو بیان تھا گجرنگ والے کیس میں کہ انہوں نے مدلہ غازی صاحب کے ساتھوں نے گرنیٹ پھینکے ہیں یہ کنفرم ہوئی ہے کسی وہ جناب دار دار سے کیونکہ جس وقت آ, سن ترہتر نے نئے کو کیا تھا پیپل پارٹی نے حیدرآباد ٹریبونل کی تھی اسی کو یاد ہے تو <سنا> اکہتر میں ہی آئے ہیں نا اکہتر میں نے کی حکومت آئی ہے میں. بہتر میں پھر تہتر میں شاید کیا ہے تو اس میں اخبار میں نیوز آئی تھی کہ آسلم نمبر نو سے بہت زیادہ اسلیا پکڑا گیا یونیورسٹی پہ اصل گڑھ والا کے اس میں چھاپنے کے لیے ضرور آیا تھا لیکن کوئی اصلیاں نہیں نکلا صبح فشن نمبر تین کے آ... تلاشی کے دوران جو ہے تو صحیح دیکھتا تلے وزن کا میڈیکل کا اس کے کمرے سے ایک کماچار نکلا تھا بس. سرکاری بیانو آیا تھا ٹیلیویژن پر دکھایا گیا تھا سلیہ آنے کا نکلا نہیں تھا hmm. میں اس لی آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ نیوز نیوز پڑ رہتے ہیں اور بڑے اخبار جو ہے نا اس کا اپنا بیان دیا تھا کہ پولیس چیف سے ہماری بات کی ہوئی تھی پہلے کہ ہم ترمن احتجاج کریں گے اس نے کہا کہ آپ احتجاج نہیں کے اوپر ہے جو دوڑ کو بارہ لمب کرائیں گے اس کے جو رکاؤنٹ ڈالنے اس کے اندر گولی چلائیں گے پاکستان کے جو آئین ہیں میں میں پرویژن ہے گولی چلانے کی نہ جو آئین ہے تو اس میں تو کوئی پروویژن نہیں ہے گولی چلانے کی بلکہ جمہوریت کے اصول کا تحت نہیں ہے کوئی آدمی احتجاج کر رہا ہو مدیس حد تک جا کر جا رہے ہیں تو پاکستان کا افغانستان بنانے کے لیے اقدام کر رہے ہیں جس میں نئی یہ لطف اٹھا سکیں گے زندگی کا یہ تو اٹھا نہیں سکیں گے زندگی کا لطف اور مجاہدین تسل لطف اٹھایا کرتے ہیں جس وقت کہ وہ آتشواہن کمار کا, کا گرم ہوتا ہے تو لطف اس وقت ہوتا ہے اس بات کو لوگوں کو سمجھائے ضروری آباد میں نسلی سوری الیم یہ ربی ولاول کا پینا شروع ہو رہا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یسیم ایسا شہر ہے وہ کسی کو یاد رہا آپ نبی بی کے گلشن میں آئی یہ تازہ بہار اور صلی سب کہتے رہے ہیں ایسا کچھ میں آیا کہ آیا دور یتیم اس میں یہ دور یتیم جو ہے تو اس موتی کو بھی کہتے ہیں کہ جو سمندر کی لہروں سے نکلتا ہے اور اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں میرا سارا خزانہ اگر لگ جائے دوسرا اس کا ساتھی مل جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن ملا ہی نہیں کرتا اسی طرح اکیلا ہوتا ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں کہ در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جس کا جوڑ نہ مل سکتا ہو اور بادشاہ کہ ہم تو سارا خزانہ خرچ کر لیں گے اور اس کا کوئی جس کا جوڑ اگر ملتا ہے تو ہم لینے کو تیار ہے اس کا جوڑ ملتا ہی نہیں ہے اس موتی کو اس دور یتیم کہا جاتا ہے کبھی تارا صاحب سن رہا تھا تو ایک بچہ آتا ہے حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طریقہ کار تھا مکہ مکرمہ کا کہ بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے بیچتے تھے دیہات میں یہ دودھ پلانے کی لوگ کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا صاحب عورت کو دودھ پلانا کیوں نہیں کہ بچے کو دودھ نہ پلائے اور کہیں اور سے دودھ پلایا جائے یہاں یعنی تک کہ اس بات کو قرآن نے جائز رکھا کہ وہ ہال دودھ بچے کا حق دودھ پلانے کا دو سال کا ہے <coughs> اور اگر دودھ نہ پلانا چاہیں خاون بیوی بی کے بدار ذریعے ہے کہ بیر سے پلایا جائے تو فلاں اسما لے ڈاکٹر صاحب ایسے پڑھو نہ صاحب ترابی ترابی تو اگر آپس کے مشورے سے اور آپس کی رضا سے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتے دودھ بیس سے پلانے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کی ان کے لیے وہ ہے گنجائش ہے دودھ سے وہ نہیں پلاتے کہ عورت کی صحت اور نکھات اور اس کی اس زیبائی دودھ پلانے کی وجہ سے کم ہوتی ہے اس کے پلاوی میں یہ رواج تھا کہ اس کو دودھ باہر سے پلایا جائے اور جو غریب لوگ جن یعنی کر کے آمدنی کا اور ذرائع نہیں ہوتے تھے وہ عورتیں دودھ پلا کر اس کا معاوضہ لے کر وہ لوگ زروقات کرتے تھے تو مکر مکرماتوں کی چیز سے جلدی بستی تھی تو اس کے لوگ جو تھے وہ آ... آ... آ... اپنی عمداری کی وجہ سے دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو گروز و پیش کے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے ایک کہ دیہات کی صاف ستھرا فضا اس میں رہتے ہوئے ان کی صحت اچھی ہوتی تھی دوسرا یہ کردموں کا طریقہ تھا کہ یہ شہر جو تھا مکہ مکرمہ بڑے شہروں میں زبان صاف نہیں کرتی تھی گرد و پیش کی زبانوں کے الفاظ شامل ہو جاتے تھے تو چاہتے کہ ہمارے بچوں کی زبان کے وہ بڑی معیاری اور آئیڈی عربی ہو تو اس کے لیے بھیجتے تھے تو عورتیں سال میں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں تو عورتیں آئیں تو آتی سے بچہ تو ان کو بڑا پسند آتا تھا لیکن جب ان کو بات چلتا کہ اس یتیم ہے والد کا کوئی نہیں ہے تو سوچنے کہ اس کا کیا معاوضہ میں ملے گا اس سے نہیں لے جاتے تھے سب سے آخر میں پہنچنے والی اور جو حلیمہ ساتھ تھی کیونکہ ان کا بہت غریب خاندان تھا اور ان کی اونٹی بڑی کمزور تھی اور آتے ہوئے بربخت پہنچ بھی نہیں سکے تھے باقی عورتوں نے آ سارے بچے لے لیے تھے ان لوگ جب پھرے تھے ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے خانوں سے کہا, کہا کہ میں تو کوئی بچہ نہیں ملا اگر آپ کہیں تو یہی دیکھیں تین بچے ہمیں لے جائیں تو آپ کی کیا رائے ہے تو انہیں کہا کہ اچھا ہے کوئی ہمیں نہیں ملا ہے چلے جو کچھ ہمیں ملا نہ ملا ہم لے جاتے ہیں تو پہلے جب بچے کو اٹھا کر سفر جو شروع کیا تو انہیں سب سے آگے نکلی لوگوں کو ہے سے انہوں نے کہا کہ الی باپ یوں اٹھنی جو اس طرف سے ہمارے ساتھ آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں تو وہی ہے وہاں پر جب چلے گئے تو یہ بکری جب نکلتی تو شام کو وہ سیر و کراتی باقی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اپنے بکری کہ وہاں لے جایا کر یہاں کے اور لوگوں کی بکریاں ہوتی ہیں تو ہمیں تو حیرت ہے ہم کیا کریں اسی جگہ ہماری بکری ہم جا کر سبزیوں کی چڑتی ہیں یعنی کہ سیر و کراتی ہیں اونٹنی کا دودھ جو دہا انہوں نے اس سلا کر اٹھنی کا اتنا نکلا کہ سارے خاندان ان کو حیرت ہوئی ہے اور آتی ہوئے گی تھی میرا اپنا بچے جو تھا وہ روتا تھا بہت زیادہ چیز کا تھا کیونکہ دودھ نہیں تھا پہلا اس وجہ سے بچہ رو کر چلاتا تھا اس بچے کو جو گود لیا تو اتنا دودھ اترا کے میرا بچہ بھی سیر ہو کر سیر ہوا یہ بچہ بھی سیر ہو آج نہیں کہ اس بچے کی جیو شانت تھی کہ اس نے ایک طرف کا دودھ پیا دوسری طرف کا نہیں پیا ہے وہ بھائی کے لیے چھوڑا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس اشتباق اللہ وجہ سبھی معیشہ شاہ اللہ اللہ عجیب معیّہ شاہ وہ یہ حدیث نیب اللہ چاہتا ہے جسے چن لیتا ہے اور قبول کرتا ہے اسے جو اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے اس کے ضرور رو کرتا ہے وہ اجتباع کا راستہ جس میں چن دیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے تو عدابت کا راستہ جو محنت مجاہدہ کرنے کے بعد تم گیال السلام وہ ہوتے ہیں اجتفا والے رستے میں جو شہر ہے کسی کو یاد ہے محمد مصطفیٰ کے یہ اور آپ کا نام مشتبہ ہے تو اس کا مطلب چنا ہوا مستفیٰ منتخب کیا ہوا ہے اور مجھ سے ہوا چنا ہوا اجتباء والے جو ہوتے ہیں ان چنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا روز اول سے ہی ان کا تعلق اللہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں شیر خارگی میں وہ وقت پیدائش وہ ہر جگہ اس کا نمایاں ضرور ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس جو دار جو دائی اس وقت موجود تھی پیدائش کے وقت تو کہتی ہے کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے کہ آسمان کے ستارے آ کر زمین کو چھو رہے ہیں تین بسنے کام میں نے محسوس کیا پھر یہ کس کی روایت ہے ہماری جو مجموعے میں سال روایتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ مشرق مغرب کی سیر کرائی گئی کہتے ہیں مجھے آواز آئی یہ اسی عورت کی روایت ہے یا کسی زیادہ کی روایت ہے کہ آواز آئی اس بچے کو مغرب مشرق مغرب کی سیر کرائی جائے اور اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایسے آپ کی دلچسپی کے لیے جو وہ مولود شریف کی جو روایتیں ہیں نا اس کو بیان کیا میں نے کیونکہ بڑی کیسی جو لطف والی ہوتی ہی ہیں یہ اگر کہہ رہے کہ بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ بچہ کھڑا ہوتا ہے ایسی حالت ہے جتنی کی پھر کوئی پوچھنا ہے تو تک والا نہیں ہے کہ یہ جو ابو طالب ہے اور باقی آشمیت ہے یہ صرف اپنے خاندان والا ہونے کی وجہ سے کچھ سٹینڈ لیتے تھے کہ وہ ایسی تکلیف ہے ہمارے خاندان کی بیچتی ہو یہ نہیں کہ اس کے دین کی حفاظت ہو یا اللہ کا پیغمبر مطالب کی ساری حفاظت جو تھی وہ وہ تھی ان کی اپروچ جو تھی وہ نیشنلسٹ تھی کامس بنی تھی کیونکہ بنی آشم کے آدمی کو کوئی کیسے گزارن پہنچائے گا اپروچ جو تھی وہ ریلیجیس نہیں تھی نا اللہ کی رضاوری نہیں تھی نیشنلسٹ تھی یہ کہتے ہیں بعد لوگ مسلم نیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ مسلم جو ہے تو انٹلیکچوئل مسلم آئیڈیولوجیکل نہیں ہوتے ہیں اس مالکوبیت اطردائے داری کے لیے چیز کو لینا ہے تو ان کی سپورٹ جو تھی بنی کی وہ اپنے قومی تھی وہ نظریاتی نہیں تھی کہ یہ ایک صحیح بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں اور کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا اس نظریے کو نقصان پہنچایا تو ہم وہ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں تھی کہ بنیاشم کا آدمی ہے اس کو گزن پہنچی تو پہنچی تو سارے بنی کی بےزی ہے تھا. وہ اس حال میں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ ایجاؤ ہی کو لیتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور شروع کے دور میں یہ یہ واقعہ غالباً مکہ مکرمہ کا ہے جو اس کے ہیں یمن کا گورنر کا کیا نام ہے اس کا کچھ نام ہے اس کے بعد جو کسرا نے بھیجے ہیں آدمی آپ کی گرفتاری کے لیے نام یاد نہیں آ رہا تو یہ مکی دور میں بھیجے ہوئے نا آپ جو خطوط گئے ہیں بادشاہوں کو دعوت کے مکی دور میں بھیجے آج تسلیم بارے مکی دور دیکھے ہوئے اور یہ جو آدمی ہے وہ کسرا نے دیکھا اس نے تو خط کو پھاڑا پارٹی نے کہا وہ oh, oh, یہ حجاز کا بھوکے پیاسے لو وہی کو آج بھی کھڑا ہوا ہوئے جو کہتے میری بات کو مانو سلامتی پاؤ مجھے یہ نہیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے مجھے حکم دے رہا ہے یہاں ان کا گورنر بھی نہیں ہوتا تھا حجاز میں گورنر نہیں ہوتا کہ ان کے بیا تھا گورنر یمن میں ہوتا تھا <خخ> تو اس نے یمن کے گورنر کو اپنے آدمی بھیجا آدم بھیجے کہ اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیجو یمن کے گھوڑدور کے ساتھ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سرپتر ہم کردی ان کے ساتھ پیغام میں بھیجا کہ آپ گرفتاری پیش کر لیں اور میں آپ کو جو ہے چھڑا لوں گا اور آپ کی معافی کرا دوں گا تو یہ بات نہیں آیا آپ سے ملے تو آپ نے کہا کہ کون ہے تم نے کہا کہ تو ہمارے خدا کسرا نے بھیجا ہے اور آپ کی گرفتاری کا ورنہ لے کر ہم آئے ہوئے سب سے پہلے دیکھا تو نے کہا کہ تمہاری یہی شکلیں بنائے کا کس نے کہا ہوا ہے ایسے ان کی مچھے تھی گاڑی ان کی موڈیوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے خدا کس طرح کہا ہوا ہے جواب میں خدا سے مجھے فرمایا ہوا ہے کہ واف الوحا تو وہ کس وقت کہ گاڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو گٹاؤ اس حدیث کی روشنی میں جو ہے تو یہ جو تشریح ہے حدیث کی تو وہ یہ ہے کہ گاڑی کے بالوں کو کاٹ نہیں سکتے تو تذکر کی یہ بہت لمبی لمبی ہوتی ہے نا یعنی کہ اس میں واف کو کا لفظ بڑھاؤ تول سر جماعت جو ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث کی تشریح جو شادی کرے گا وہ متبر ہوگی جب عبداللہ بن اللہ عالم حج کرنے کے بعد اپنا سر مڈایا اور ڈاڑی کو مٹھی پہ پکڑنے کے بعد اس کے لمبے زیادہ بال جو تھے ان کو پرشوایا تو یہ زیادہ واقف کی تشریح مٹھی تک کی ہوئی ہے عبداللہ بن بمبر کے دیش سے گرار کو ٹھہراؤ مہمان ٹھہراؤ صبح ان سے بات کریں گے صبح جب ان کو لایا گیا تو آپ نے سنایا کہ کل کی رات میں میرے خدا نے تمہارے خدا کو قطر کرا دیا ہے بڑے ان پر ہوئی واپس نے کے گورنر سے کہا کہ سی تو یہ بات کہی ہے تم نے کہا یہ بات سچی ہوئی تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا یہ لوگ واپس ہوئے اور انہوں نے معلومات کی اسی رات میں کسرا کے بیٹے شیرویا نے اپنے باپ کو قتل کرا دیا قتل کر دیا تھا ڈاکٹر صاحب یاد ہے یہ کس بنیاد پر قتل کیا تھا اس نے کسی کو یاد ہے نہیں یاد پھر کنفرم کریں اس کو طریقہ خلافاس ہے یہ غالباً شیرین جو آ, آ, شیرین سے کی کیا نام اس کی اپنی ماں سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا شریم عجیب اس کا انجام ہے اے ایک جلالدین سویتی نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ ایک قالین بنی ہوئی تھی تو اس میں تصویر تھی درمیان میں تو پہلے کہ اس کو بچھایا گیا اور شیروی اس پر بیٹھا ہے تو اس پر ایک تصویر تھی جس کا کس کی تصویر ہے تو اس کو زرانہ کہا کہ فلانے دور کی تصویر ہے کہ اس آدمی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا پھر اس کو قتل کیا گیا تھا کیسے اٹھا لوں میری شروعی میں قتل کیا گیا ہے تو خبر آئی تو یہ جو تھا یمن کا گورنر پر مسلمان ہوا ہے اس کا نام کمپیوٹر میں ابھی تک نہ نکلا کمپیوٹر سے کام کر رہا ہے ابھی اب تک اس کا نام نہیں نکلا ہے رمضان نا. نا. نا کا نام اور رمضان سلدان کا وہ جرنیل ہے جو انہیں فاروق عد اللہ کے زمانے میں گرفتار ہوا ہے ایک نام جمن کا گورنر بندر بنساوا گزرا ہے اور ایک یہ گزرا ہے جس کا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر عثمان ہو گیا ہے تاریخ و خلافا نا آپ کو تو میں نکال کے اس میں سے پہلے واقعہ کو نکالیں وہ سال میں آپ نے کسرا کو خط بھیجا ہے کیسر ارون کو خط بھیجا ہے مکوقے سے مصر کو خط بھیجا ہے نجاشی کو خط بھیجا ہے تو چار سلطن رضوں کو خط آپ کے گئے ہیں نصر کے بادشاہ مقوقس کو اور حفظہ کے بادشاہ نجاشی کو اور روم کے جو ہے تو کیسر کو اور ایران کے کسرا ہیں اس نے جب خط پاڑا ہے تو حضور صلی زور صحت کو جب اس کی اطلاع میں لی ہے کہ اس نے آپ خط پھاڑا ہے تو آپ فرمایا تھا حلق اچر کسرا فلاں کسرا باد جب یہ کسرا علاقہ ہو جائے گا اس کے بعد کسرا نہیں ہوگا یعنی کہ حکومت پھٹ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس نے گویا حضور سے ختم نہیں پڑا تھا اپنی حکومت کو پھاڑ کے اس نے پھینک دیا تھا اور ان کو اس کو جو نجاشی کے پاس خط کیا تو اس اسے خط کا اعزاز اکرام کیا اور آنے والے صحابہ صابق اکرام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی خدمت اپنے بیٹے کو اور اپنے کچھ سم سم سمجھدار لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر آپ کی زیارت کے لیے بھیجا تو کشتی راستے میں ڈوب گئی بیٹا اس کا پہنچ نہیں سکا اور اس نے یہ اعزاز کیا تو اللہ نے اس کو ایمان نصیب فرمایا اور اس کی جنازہ کی نماز ضرور صد نے پڑھائی اس کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کی اطلاع ملی آپ کھڑے ہوئے تو صابر ایک نے دیکھا کہ گویا سامنے اس کی چارپال آ رکھی گئی اور آپ نے نماز نماز اجنازر پڑھی تو ایک خاصا رسالت ہے یہ تابی کی, کی آپ نے جنازہ پڑھی ہے سابی کی نماز جنازہ پڑھی گیا رائے تو ان کو لائے کہ یہ خاصہ رسالت ہے صابۂ اکرام ہے، نے یہ غالبانہ چاروں خلف نہیں پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث پر جو عمل کرتے ہیں سورت الجماعت کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل صاب اکرام کی طرز پر کی عمل کی نہیں ہوگا ساب اقراب نے کہ الگ خاصہ رسالت تھا اس طرح چار شادیاں زیادہ شادیاں خاصہ رسالت ہیں نا آپ کے لیے خاص ہے اس لیے یہ بعد میں نہیں ہو یہ بھی خاصہ رسالت ہے اور مکوق اس نے جو ہے تو اس نے ایک خچر بھیجا دیے میں جس کا نام تھا دلدل اور ایک اس نے جو ہے تو جبیری رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی حرم میں داخل ہوئی ہیں وہ بیجی تو اسے وہ آپ کے سعزاز کا نتیجہ ہے کہ مصر جو ہے وہ اس دور سے لے کر آج تک جو ہے تو سخت مسائد میں مسئلہ نہیں ہوا ہے اور روم کے بادشاہ کے بعد جب خط گیا ہے تو اس نے کہا کہ کوئی وہ سلاخے کا آدمی آیا ہوا تو اس کو بلایا جائے تو قابل جاتی گیا ہوا تو انہوں نے میدان کو بلا کر مذاکرات کیے ہیں پھر اس نے اپنی جو ہے تو ایک شاہی خدانتوں سے سندوک جی نکالی ہے تو اس میں کی ایک, ایک تصویر نکال کر ریشم کے سفید ریشم پر اور رنگدار ریشم کی بنائی ہوئی تصویریں وہ نکال کر دکھاتا رہا ہے نہ یہ مسفان کا وہ پھر دوسرا صاحب کرام کا واقعہ والے پر یہ آیا تو میں لکھا ہوا ہے تو صحابہ کو تو پڑھ کر ڈاکٹر صاحب سے ہمارے جاری ذکر کے خلاف ہُوا تھا اس پر پوری بات آئی ہے جی عبداللہ بن, عزیلہ بن کے جو جاری ذکر والا نکالا ہے نا اتنی بات اس پر ہمارے کے کسی کو چھوڑا ہوا ہے ہماری معلومات نہیں ہوتی اتنی تفصیلی بات اس پر کیا آپ قیرت ہوں ہاں جی اس واقعے پر عبداللہ بن دلبصر والوں کو نکالنے والے واقعے پر پوری تفصیلی بات ہے وہ تو پہلی کتاب ہمارے پاس دو کتابیں جو ہیں ایک روحی کائنات اور ایک وہ شفیع اللہ صاحب کی کتاب ہے دونوں نے بات آئی اوروں میں بھی کہیں خیر جی یہ ہو گیا کیا بات کہہ رہتے جی؟ تھے ہاں وہ یا یہ واقع کا واقعہ ہے تو اس کو دیکھتے رہے کہتے ہیں وہ ایک تصویر کو نکالتے ہم کہتے وہ کہتے کون ہے ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں کہتے اسلام ہے یہ علیہ السلام ہے یہ مصلام ہے یہ زعلام علیہ السلام ہے پھر کہتے آخر میں ایک تصویر نکالی تو اور انہوں نے کہا کس کی ہے تو ہم نے کہ وہ تو تصویر تھی ہم نے کہا نے کی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ اس کے بعد اس نے عیص السلام جی نکالی تو اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر پہلے ہی حضور کے نکالی بعد میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نکالی پھر بعد میں عیصل اس السلام کی نکالی کیونکہ اگر میں عیصی اس علی السلام کو نکالتا پھر بعد میں مجھے خطرہ تھا کہ تم اپنے اندازے سے کہتے تھے کہ نبی آخر زمان کی ہے تو ایس نے کہا کہ اس کو پادری کہتے رہتے تھے کہ بالکل وہ دن اب قریب آ گئے ہیں جبکہ نبی آخر زمان جو تو اس کو ضرور ہوگا ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں تو پادریوں نے کہا کہ انہوں نے کہا, کہ انہوں نے کہا اچھا تم جو ہے تو سید کو چھوڑ کر اور جو ہے اس دن کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اگر میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو مجھے اس روم روم کی بادشاہ سے معذول کر دی جائے تو نے کہا ہو میں تو ہی تمہارا ایمان کا معینہ وہ, وہ کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ازمائش کر رہا تھا اور کہ تم کتنے پکے ہو تو کہتے ہیں ان پادریوں یہ پادری بیٹھ رہے اور ایک پادری کو پھر کھڑا ہو گیا اور چلا گیا اور دوسرے پر ایمان لایا اور ووشن نشینی کی زندگی اختیار کی یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی لیکن روم کا بادشاہ جو تھا وہ قبول نہ کر سکا لیکن بارال اس نے پھر رکاوٹ بھی نہیں کی اس نے کوئی بیزری وغیرہ بھی نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا اقتدار موت تک باقی رہا اور کسرا کو جو ہے اس کے بیٹے نے قتل کیا اسی رات میں قتل کیا جس سے کا وہ بہت آیا تھا جہاں تک کہ یہ اب اس بات کا میں نے کہنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیک یتیم بچے نے جس کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے وہ روم اور ایران کی تعظیموں کو ارٹ کر رکھ دیا یہ ایک ترتیب ہے اس کو اختیار کیا جائے دین کی اس طرز کو پھیلانے کو لیا جائے اس طرح محنت مجاہدہ مجا مجا کیا جائے کوشش کی جائے آگے بڑھا جائے تو اس کی ردائج آف لاتے ہیں آج مسلمان کے آپ کو چیز نہیں تھی ان کی کافر کا آگے دبا ہوا جو اس کو کہتا ہے کر رہا ہے اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں بھی کسی کو ماننے والا ہوں اور میرا بھی کوئی پوچھنے والا ہے اگر میں ہمت کر کے آگے بڑھوں تو وہ اتنا گھر غیر غیرت والا ہاں جی مالکل ملک ہے کہ میں مجھے کبھی نہیں کرے اللہ مارکنگ ملک ملک مند شاہ کا مندشاہ خیش ان کا شاہ کو دے سکتا جو حالات ہوتے رہے ہیں یہ اس طرح آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ڈو ڈائی آخری مر لے کے آلات ہوتے رہے نتائج اس میں آئے ہیں کھندوں کو دیکھیں پغوے کو مگر کو دیکھیں اس کے لیے ماں اور محنت کی ضرورت ہے ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے نوجوان اور کمور جو ہے بڑے جذباتی ہوتے ہیں میں نیا نیا وارڈن ہو کر آیا یہ وارڈ, اسسٹنٹ وارڈن ہو کر تو اس میں طلباء کہتے ہیں کہ ہم طلباء تو ایسے ہی پہلے کرنا جس میں باہر کے جڑوں بریڑوں کو بنائے تو بیوقوب لڑکے تو ہوتے ہیں نا جو گاؤں میں کرتے ہیں وہ یہاں بھی آ کر کرنا چاہتے ہیں اتفاقا ہمارے جو ہوتے اس میں ایک سینئر وارڈن ہوتے تھے ایک وارڈن ایک اسسٹنٹ وارڈن مسلمان ہوتے تھے سینئر وارڈن ہمارے شعبہ اسلامیہ کے صدر تھے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ایسی مجلس کرنا چاہتا تھا لبا اور یہاں پر ایک نیا ڈاکٹر آیا ہوا ہے بڑا جذباتی ہے وہ روک رہا ہے اور حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں جب اس میں تو کوئی وہ مار کٹائی کے ہلات ہو جائیں گے بڑی بدنامی ہوگی تو وہ آ جی تو جو لڑکا تھا جس کو انہوں نے سیکرٹی بنایا ہوئے تھا وہ کوئی چھ ساڑھے ساڑھے چھ فٹ کاغذ ساڑھے چھ فٹ کے کاغذ مطابق سے موٹاپا یعنی وہ خیر کا نام یاد ہے اس کا نام رحم گل تھا اور اس پہ آنکھ دیا کہ ذرا اپنی جگہ ہٹھی ہوئی تھی اس بات کی رامت اتنی دماغ میں نارمل نہیں آگوں ہم بڑی تشخیص کرتے ہیں تو اس میں اب وہ چیئرمین صاحب آ کر بیٹھے سارے لوگ بیٹھے تو چیئرمین صاحب میرے پاس بیٹھا تو اس نے لڑکے کو دیکھا باقی ٹیبل اس نے جو لبا کے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ مونگا خدا بک تو میرے کام میں نے کوما تو شہرمین صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ سنگا بھائی میں نے وہ آہستہ سے کہہ رہا ہے نا کیوں دوست ایک بلش مجھے دیکھا وہ ساڑھے چھ فٹس کو دیکھا اور باغی طلبا کو دیکھا تو مجھے کہتے ہیں سنگا بھائی میں نے کہا تو دو چاروں کو کہا میں نے کہا کنواں دواس بنا بھائی میں نے کوما تو مجھے اسے دیکھتے ہیں خیر وہ اس نے اس بات کو چھوڑا اور کو کھانا وانا جو کرتے تھے انہوں نے اس کو اس نے کیا ساری بات, اس نے کیا پھر جو اس بات کو وہ اس کو اندازہ ہوا کہ دونوں طرف سے تیور اتنے سخت ہیں کہ میں مداخلت کرتا ہوں تو تو اس کو ایسے ہی چھوڑ کر وہ چلے گیا تو اللہ شاید بعد میں اس کو اللہ نے مجھے توفیق سے روکا اس کو اس سارے شیف آدمی کو نفیت ڈالی ہے میں پھر ایران نے تو تھا یہ چیئرمین صاحب جو ہوتا تھا اس کے بعد یہ بڑا خیال کرتا تھا گیا تھوڑا یہ سب خطرناک تھے گیا سچ بات ہمیں اعتماد نہیں کرتا کیونکہ کا وقت تو گزر گیا میں اس لیے آپ کو سناؤں گا جو گرجا کرنے کے آپریشن میں جب وہ گئے تھے نا تو ان لوگوں نے دو کتے کھڑے کیے ہوئے تھے جب یہ آئیں گے تو کتے ان پر چھوڑیں گے لڑنے والے خنخوار کو تو یہ بڑی خطردار سیز ہوتی ہے تو جب وہاں پہنچے تو میں دل میں آیا کہ اکیلے جاؤ سارے بلوز کو پیچھے روک دو تم اکیلے جاؤ اکیلا چلا گیا اور یہ لوگ جو کھڑے تھے ان سے میں نے کہا کہاں سنو گئے وہ بات سننے کے لیے آ گیا جب مذاکرات اس کا شروع کیے تو کتوں کی بات ان کے ذہن سے سنتے کی اور جتنے بھی نہ مذاکرات ہو رہے تھے تو لوگوں نے آ کر کام مکمل کر لیا دیوار زمین بہت سب کچھ دن پر, پر گری ہوئی دا اسلم ہم پکی ہوگا نا تو اس میں وہ وہ مجھے حیرت ہے کہ یار نہ اس وقت دیے بر وقت کیسی بات سامنے آئی ہے اس کا اچھا اس برا ہوا وقت دوسرے دن میں جا رہا سے چلنے کے لیے گیت تو چلے گی ادھر اور بھی جب ریکارڈ ہوئی دفاع نے کیبنیٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ جس میں ڈاکٹر فضا سوکھتے اس کو اندر کرو تین سال کے لیے تو خالی محسو ڈی سی تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا ڈاکٹر فضا نے کہا مولاش صاحب کا جو مریض ہے نے, نے کہ اس کو تم اندر کر دیں گے بالکل لیکن مسئلہ یہ کہ سارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا دبک <laughs> اور پیچھے یہاں پر شروع ہو گیا اب ہو کے پر نہیں پیچھے ہی سنگ میں شروع ہو گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور بڑے خوش تھے دیکھ دیکھو نا ٹانگ ٹوٹی ہے جی. اب چلے چل کے بات کا صحیح صرف کر دیں رہے اللہ تو اللہ. اللہ کی شان کے ہم تو ذوفہ ہیں مساکین ہیں آج سچ بات جو یہ چار کرے بعد میں دوارا پڑھا کرتا ہوں یاز القوت المسینساکین پرہم کرنے والے ہمارے بات یہ چار تو پے یا, یا ولیم یاخر الحرین یاز یعنی القوت المتین یا رحم المساکن جی یا, یا, یا رحم الحمان تو یار مجھے ملا صاحب اس کو پڑے گا منظوراک من اللہ حسب اللہ یہ استقبی پر دوا مانگتے تھے ہمارے یہ پانچ کی ہو تھی کریں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>